بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہم نے تمہارا سینہ کھول نہیں دیا بے شک کھول دیا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِذْرَكَ اور تم پر سے بوجھ بھی اتار دیا جس نے تمہاری پیٹ توڑ رکھی تھی اور تمہارا ذکر بلند کیا فإنما العسر ہاں ہاں مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے انما العسر اور بے شک مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے فرو تو جب فارغ ہوا کرو تو عبادت میں محنت کیا کرو اور اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو جایا کرو